اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خواتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین ابھی کافی زیادہ سوالات جو ہیں وہ جمع ہوتے جا رہے ہیں میرے پاس مزید آ رہے ہیں سوال تم ساتھ ساتھ جیسے آج کی ہماری گفتگو ہے اس میں دو سوالات لے کر آیا ہوں میں آپ کے ساتھ اس پہ بات کروں گا گفتگو ہوگی لیکن یہ ہے کہ باقی جو آپ نے فہرست بنائی ہوئی یا موضوع جو ہیں سارے ٹاپکس جو ہیں اس پہ بھی ساتھ ساتھ بات چلتی رہے گی تو یہ سوال دونوں بڑے آج کے آج کل کے حساب سے جو ہے بڑے ریلیونٹ نظر آتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا چلے ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں جب سے یہ امکان پیدا ہوا ابھی کنفرم تو نہیں ہے بات ظاہر ہے کہ شاید اس دفعہ حج نہ ہو کافی زیادہ جو ہے وہ مجھ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہے اور یوٹیوب پہ کافی اس کو لے کر تو وہ دجال کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور قیامت کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور اینڈ ٹائمز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس میں حدیث ایک جو ہے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حدیث واقعی ہے اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے تو چونکہ اس دفعہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ اگر حج نہ کھولا وہاں کی حکومت نے تو لوگ جو ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی قیامت جو ہے وہ اب قائم ہونے کا وقت قریب ہے بہت قیامت قریب ہے یہ تو ہمارا ایمان ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑا نہ جائے تو بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا اگر غور کیا جائے تو ہمیں اس سے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وقتی اگر بند ہوا ہے ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا حج سے پہلے بھی بند ہوا ہے اور بہت دفعہ بند ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وقتی طور پہ کسی وجہ سے بند ہوتا ہے تو اس کو ہم اس طریقے سے اس حدیث کو وہاں پر نہیں لے کے آ سکتے کیونکہ ایک اور صحیح حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ حج تو چلتا رہے گا اور یاجوج ماجوج کے بعد تک چلتا رہے گا تو پھر یہ جو حدیث ہے کہ بھئی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے پھر یہ کس اس کو معنی میں لیا جائے جو مختلف احادیث کو دیکھا اور پڑھا اس کے بعد جو بات سمجھ میں آئی باقی تو اللہ بہتر جانتا وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب حج مستقل بند ہو جائے گا اور نہ صرف حج مستقل بند ہو جائے گا بلکہ خانہ کعبہ کو حسفر اللہ اکھاڑ دیا جائے گا اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں قول ہے کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر اور اب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جگہ پہ بیان کیا ہے ان کی بھی حدیث ان کے روایت بھی موجود ہے خزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو دو پتلی پنڈلیوں والا حبشی خراب کرے گا تو یہ جو حج بند ہونے والی بات ہے یہ اس کو ان حالات کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے خاص طور پر جب اس سے پہلے کئی بار حج بند ہو چکا ہے یہ بات چونکہ دوستوں کو معلوم نہیں ہے تاریخ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر اپنے چینلز کو میں سنسنی اس طریقے کے پھیلا کر جو ہے وہ اپنا وہ حاصل کرتے ہیں فیم حاصل کرتے ہیں میں آپ کو چند ایک مثالیں تین چار مثالیں صرف بتا دیتا ہوں تاریخ میں سے مثلا نویں صدی میں اگر آپ چلے جائیں تو اسماعیل بن یوسف ایک شخص تھا جس نے عرفات پر حملہ کیا تھا اور اس نے بے تحشا جو حجاج تھے ان کو شہید کیا تھا اس کی وجہ سے اس سال حج جو ہے وہ موقوف ہوا تھا دسویں صدی عیسوی کے اندر ابو طاہر الجنبی اس نے حملہ کیا تیس ہزار سے زیادہ حجاج جو ہے وہ شہید ہوئے مکہ مکرمہ کا کی شدید گستاخی کی گئی یہاں تک کہ جو حجاج شہید ہوئے ان کی جسموں کو ان کی لاشوں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کے تو زمزم ایک طرح کا بند کر دیا گیا حرم شریف میں مکمل لوٹ مار کی گئی یہاں تک کہ حجر اسود بھی چرا کے وہ شخص ساتھ لے گیا اپنے اور آپ اندازہ کیجئے لوگوں کو پتہ نہیں دس سال حج نہیں ہوا یہ کوئی ایک سال کی بات نہیں ہے دس سال حج نہیں ہوا پھر اسی صدی میں اباسیوں میں اور فاطمیوں میں جنگ چھڑی اب میں تو سلاطین ہی کہتا ہوں خلافت تو نہیں کہتا لیکن ہمارے ہاں بہرہ الباسی خلافت مشہور ہے اموی خلافت مشہور ہے فاطمی خلافت مشہور ہے لفظ خلافت مشہور ہے میں تو سلاطین ہی کہتا ہوں خلافت نہیں کہتا اس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے مجھ سے ہمارے ایک دوست ہے انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ خلافت پہ جو ہے وہ کسی وقت خلافت مناج النبوہ کے حوالے سے بات کریں تو انشاءاللہ اس میں یہ بات کریں گے لیکن یہ خلافت میری میں تو نہیں سمجھتا اور بےتحاشا اور بھی ہمارے مشائق نے جو ان کو خلافت تسلیم نہیں کیا سو so, عباسی عباسیوں میں اور فاطمیوں میں جنگ چھڑی اسی صدی میں اور آٹھ سال حج بند رہا یعنی ایک ہی صدی ایسی آ گئی جس میں دس سال ایک دفعہ اور آٹھ سال ایک دفعہ جو ہے وہ حج بند رہا پھر آپ ذرا قریب میں آ جائیے انیسویں صدی میں آ جائیے 19 صدی کے اندر مکہ مکرمہ میں جب حجاج یہاں سے ہندوستان جو ظاہر سو پاکستان تو نہیں تھا ہندوستان سے جب حجاج مکہ مکرمہ گئے تو ان کے ساتھ کچھ وبا انگریزی میں جسے کہتے ہیں وہ وبا ساتھ چلی گئی جس کی وجہ سے وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً پچہتر فیصد جاج تھے وہ شہید ہو گئے وہاں پہ بھی پھر وہ یہ جس کو ہم آج کل کرنطینا اردو میں کہہ رہے ہیں اور کونٹائن انگلیش میں ہم کہہ رہے ہیں اس کا کرنتی کا انتظام کیا گیا اور حج موقوف ہوا پھر اسی سدی میں پھر ایک اور دفعہ کا بھی پتا چلتا ہے ہمیں کہ جب وہاں پہ اسی طرح وبا پھیلی اور پندرہ ہزار سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ شہید ہوئے حج جو ہے وہ موقف ہوا تو حج تاریخ میں بہت دفعہ جو وہ رک چکا ہے اور سب سے بڑی بات تو وہ دس سال اور آٹھ سال مطلب ایک سال کا ہونا اور بات ہے تو اس کو تاریخ کی ناواقفیت کی وجہ سے اور اس قسم کی باتیں کر کے کہ دیکھیں جی ہم مسلمان ہیں ہم پہ وبائیں اثر نہیں کر سکتی مکہ مکرمہ میں اگر وبا سے پچہتر فیصد وجات شہید ہو سکتے ہیں تو ایسی باتیں ہمیں نہیں سمجھ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے اور ہر قسم کی جو وبا ہے اور کسی قسم کی کوئی برا معاملہ ہے اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ بنا کی درخواست کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں تاریخ اور دینی معاملات اور جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان سے واقفیت رکھنی چاہیے اور اس طریقے سے فوری طور پہ مختلف قسم کے جو ہیں وہ نتیجوں پہ نہیں پہنچنا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا باقی اللہ بہتر جانتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پر حج نہیں ہوگا تو اس کو قیامت کے ساتھ جوڑا جائے قیامت قریب ہے یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ ذکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قیامت کو قریب ہی فرمایا ہے لیکن اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑا جائے کیونکہ یہ جو حج بند ہونے والا معاملہ ہے صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے زکم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مبارک کے مطابق کہ یہ یاجوج ماجوج کے بعد کا واقعہ ہے اور یاجوج ماجوج عیسی ابن مریم کے بعد کا واقعہ ہے اور مطلب بعد نہیں ان کے دور میں ہوگا اس پہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی درخواست آئی ہوئی ہے کہ اس پہ بھی بات کریں کیونکہ آج کا لوگ بہت زیادہ پھر دجال کے حوالے سے اور غزہ ہند کے حوالے سے اور ٹائمس کے حوالے سے بہت سوال آ رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دجال اور مہدی کا معاملہ جو ہے سو so یہ سارے معاملات کے بعد وہ وقت ہے جس کو جس میں حج کے موقوف ہونے کو ہم قیامت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو اس معاملے میں ذرا احتیاط کریں اور اگر کوئی دوست آپ کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں تو اگر اچھے طریقے سے ان کی اصلاح ہو سکتی ہے تو اصلاح کر دیں یہی مناسب اچھا دوسرا جب سے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے الحمد مختلف ایک سے زیادہ بار جو ہے وہ درخواست آئی ہے کہ رمضان میں کوئی خصوصی عبادات کے حوالے سے اور رمضان کے فضائل کے حوالے سے اور اس قسم کی کوئی گفتگو اس میں ایک چیز تو ذہن میں رکھی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو باتیں مشہور ہیں کہ کسی خاص موقع پہ کوئی خاص عبادت یہ بات درست نہیں ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ نواف ادا کیے جائیں قدرتی بات ہے جب انسان مسلسل ایک کام کرتا ہے تو کبھی تھوڑا سا بیچ میں طبیعت میں وہ آتا ہے کہ مزید اس سے وہ کام نہیں ہو پاتا تو اور آج جو مصنون ہیں سبحان اللہ ہے الحمدللہ ہے اللہ اکبر ہے لا الہ الا اللہ ہے لاہ قوۃ اللہ ہے تو یہ سارے معاملات جتنے بھی نیکی کے کام اور اس کے علاوہ یہ بھی عبادت ہے لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے اگر, اگر ان کو روزہ افطار کے لیے یا سحر کے لیے اگر کہیں پتہ چلے کہ کچھ معاملہ ایسا ہے کہ وہ کمزور لوگ ہیں بڑے اچھے طریقے سے ان کی عزت نفس کو مجروخے بغیر ان کی مدد کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے ہر قسم کا کوئی کام چاہے وہ جیسے ہم اپنے یہاں کہتے ہیں سوشل ورک ہے وہ بھی عبادت میں ہے اور قرآن وغیرہ اور یہ سارے معاملات یہ جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جی خاص قسم کی اس قسم کی نماز اس میں یہ پڑھو پہلی رکعت میں وہ پڑھو دوسری رکعت میں وہ پڑھو اس طرح کرو فلاں وقت پڑھو یہ ایسی جت کوئی بھی مستند روایت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو ہے وہ نہیں ہوتی سوائے ایک دو معاملات ہیں میں بھی اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے باقی جو یہ ہیں معاملات ہمارے کچھ شاید بزرگوں میں سے کچھ نے اپنے وہ جسے کہتے ہیں ذاتی کچھ رجحان کی وجہ سے کچھ تجربے کی بنیاد پہ کچھ اور معاملات کی وجہ سے ممکن ہے کچھ کشف کا معاملہ بھی بیچ میں ہو تو اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ جو دی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ ظاہر اللہ کا کلام ہی پڑھا جا رہا ہے تصویہاتی پڑھی جا رہی ہیں اس لیے اسے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ غلط ہے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو دینی دین میں معاملات ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں جو صاحبکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہیں وہی چیزیں ہیں اور اس میں ایسی کوئی خاص عبادت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں فوراً کوئی موقع, کوئی بھی موقع آتا ہے تو فوری طور پہ اس طرح کی پوسٹ لگ جاتی ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھیں یہ رکعت پڑھیں اس سے اچھا پھر اس میں باقاعدہ دعویٰ بھی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے اتنے گناہ معاف ہوں گے اور اتنا یہ ہوگا اور اتنا وہ ہوگا دیکھیں یہ جو ساری باتیں ہیں نا یہ صرف اللہ کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا تو یہ ان باتوں سے ذرا تھوڑا سا بہتر رکھے ہم ذرا احتیاط کریں آج ہی ہمارے ایک عزیز دوستوں سے سلاۃ الطبیح کا پوچھا ہاں ٹھیک ہے سلاۃ التسبی پڑھی جا سکتی ہے گو کہ بہت سے لوگ ایسے اختلاف رائے رکھتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس پہ اختلاف رائے موجود ہے لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس کے حامی بھی ہیں میں بھی اس کا حامی ہوں جو لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کے نزدیک صنعت رعیف ہے لیکن ہم لوگ جو اس کو تسلیم کرتے ہیں ہمارے نزدیک صنعت وہ صحیح ہے سنن نبی داود سے بھی ہمیں ملتی ہے جامع ترمس سے بھی ہمیں مل جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے بھی ہمیں مل جاتی ہے المسترکل الحاکم سے بھی ہمیں مل جاتی ہے بہت سے ایسے لوگوں کے آپ کو بڑے لوگوں کے نام مل جائیں گے جس کو رد نہیں کرتے ہیں یا اس کو مستحب کہتے ہیں یا اس کی صنعت کو صحیح کہتے ہیں سو اس کو میرے میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی حق حاصل ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ نہ کریں اور میں خود بھی اس کے صحیح ہونے کا قائل ہوں تو آپ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے اختلاف رائے اس بات میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اس قسم کے معاملات کو کسی خاص موقع کے ساتھ جوڑ کے پکا کر دیں کہ جی یہ صرف رمضان کے اندر فلاں ہی رات کو پڑھی جا سکتی ہے یا صرف رمضان میں پڑھنی ہے آگے پیچھے نہیں پڑھنی ہے ایسی جب کوئی بات کریں گے تو پھر جائز اختلاف رائے پیدا ہوگا اور وہ غلط بات ہے ہم اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی جو حدیث مبارکہ ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے ہم ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے مہینے میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیں ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے علاوہ احدیث مبارکہ میں چار باتوں کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے خاص طور پر رمضان شریف کے حوالے سے صحیح ابن خزیمہ یہ حدیث کی کتاب ہے اور تیسرے درجے کی کتاب ہے پہلے درجے کی میں صرف ایک لمحے میں میں عرض کر دوں کہ چار بڑے جو ہیں طبقات یا درجات بنائے گئے ہیں اور پہلے طبقے میں تین کتابیں رکھی گئی ہیں صحیح بخاری رکھی گئی ہے صحیح مسلم رکھی گئی ہے اور معتہ امام مالک رکھی گئی ہے کیوں ان میں رکھی گئی ہے آج کا موضوع نہیں ہے اس میں ہم بعد میں بات کریں گے کسی وقت جو دوسرا طبقہ ہے اس کے اندر بھی تین کتابیں رکھی گئی ہیں آ, سنن نسائی رکھی گئی ہے جامع ترمزی رکھی گئی ہے اور سنن ابی داود رکھی گئی ہے اور آ, د, اس کے بعد جو آ, اور اس میں سے دیکھ لینا تین یہ جو دوسرے طبقے کی تین کتابیں یہ اور پہلے طبقے میں سے دو کتابیں بخاری اور مسلم یہ ہمارے ہاں کتب سطح میں شامل ہوتی ہیں اور ایک اور کتاب سنن ابن ماجہ جو ہے وہ جو ہمارے ابن ماجہ کتب سطح میں شمار کی جاتی ہے وہ تیسرے طبقے کی کتاب ہے اور تیسرے ہی طبقے کی یہ جو میں نے ابھی نام لیا صحیح ابن خزیمہ ہے اور اس میں صحیح اور حسن احادیث اور روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے اچھا اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک بڑی خوبصورت باب کا عنوان ہی بڑا زبردست رکھا ہے آپ نے آپ کہتے ہیں کہ ماہ رمدان کے فضائل کا بیان بشرطے کے حدیث صحیح ہو بڑی خوبصورت بات کہ یہ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں آ, تھوڑی سی طویل ہے سارے معاملات اس سے واضح ہو جائیں گے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شابان کے آخری روز خطبہ ارشاد فرمایا تو کہا لوگوں تمہارے پاس بڑا عظیم مہینہ, ہے. یہ مہینہ بڑا مبارک ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روز فرض اور اس کی راتوں کا قیام نفل قرار دیا ہے جو شخص اس میں کوئی نیک کام کر کے اللہ کا حاصل کرتا ہے تو اس نے دیگر مہینوں میں ادا کیے گئے فرض جیسا کام کیا ہے اور جس شخص نے اس میں فرض ادا کیا تو شخص نے جیسا حاصل کیا جس طرح ستر فرائض میں ادا کیے گئے ہوں یہ کا مہینہ ہے کا ثواب جنت ہے یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے اس مہینے میں مومن کا رسک بڑھا دیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں روزے دار کا روزہ افطار کرایا اس کے گناہوں کی بخش کا باعث ہوگا اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ بنے گا اور روزے دار کے برابر ثواب حاصل کرے گا جبکہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی ہر شخص افطاری کرانے کا سامان اس کو میسر نہیں ہے اتنی استطاعت نہیں رکھتا تو زکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا کر دیتے ہیں جو روزے دار کو صرف ایک کھجور یا پانی کا ایک گھونٹ یا کچی لسی کا ایک گھونٹ اس سے روزہ افطار کرا دیتا ہے اس مہینے کا ابتدائی حصہ بائی سے رحمت ہے درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت و بخش ہے اور آخری حصہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا ہے جس شخص نے اپنے غلام کو تخفیف اور آسانی دی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اس مہینے میں چار کام بکثرت کرو اب یہ وہ بات سوال جو تھا اس کا جواب یہاں آپ کو مل جائے گا صرف یہ ایک حوالہ ہے جو میرے علم میں ہے باقی اگر کوئی ہے جو میرے علم میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے دو کاموں سے تم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرو گے اور دو کاموں سے تم بے پرواہ ہو ہی نہیں سکتے رہے وہ دو کام جن سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر لو تو اس کے اندر پھر وہ جو دو کام مضمون صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ یہ ہیں کہ ف شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی یہ شہادت دو یہ گواہی دو لا الہ الا اللہ اور دوسرا جو آپ نے کام بتایا جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے وہ ہے بطست رونا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اپنے گناہوں کی بخش مانگو یہ دو چیزیں ہیں جن سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی خوشنودی حاصل ہوگی اور دو چیزیں جس سے ہم بے پروانی نہیں ہو سکتے وہ ہیں کہ اللہ سے جنت کا سوال کرو جہنم سے اس کی پناہ مانگو اور جس شخص نے اس مہینے میں روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا جس سے وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں رہ سکے تو یہ ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ روایت حدیث بلکہ حدیث ہے ابن خزامہ میں اور جس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر وہ خاص اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں کسرت جو کرنے کا حکم ہوا ہے ہمیں ایک تو لا الہ الا اللہ کی کسرت کا حکم ہوا اور ایک استغفار کا حکم ہوا کسی بھی طریقے سے استغفار کیا جائے استخبر اللہ سے کیا جائے استغفر اللہ اللہ سے کیا جائے یا کسی اور جو بھی استغفار ہمارے پاس موجود ہیں کسی بھی طریقے سے کیا جائے زیادہ سے زیادہ تو یہی خاص اگر عبادت ہے فرائض اور واجبات اور نوافل اور خدمت خلق اور اس کے علاوہ اور ان دو باتوں میں تو خوبی یہ ہے کہ یہ ہر وقت کیے جا سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیے جا سکتے ہیں تو بڑی سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے تو جو خاص عبادت ہے ویسے تو کوئی خاص عبادت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ قرآن زیادہ سے زیادہ نوافل زیادہ سے زیادہ جو ہے خدمت خلق زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ کوئی اور تصویحات جو آپ مسنون ہیں مصنوع اذکار جتنے ہیں ہم نے پورا ایک آپ کو پتا ہے چھوٹا سا کتابچہ بنا رکھا ہے مسنون ازکار کا ان کی آپ ان کو بہت کثرت سے پڑے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ اللہ چاہت و معاملات جو ہے وہ ہمارے درست ہو جائیں گے صلی اللہ خیر خل ہی سیدنا و مولانا محمد ولا علیہ وصحب ہی اجمائیں برحمتِ